باب نمبر نو نام کے صوفی یہ کون لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خود کو کبھی کلندریہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور کبھی ملامتیہ کے نام سے ملامتیہ کے بارے میں ہم پچھلے اور میں لکھ چکے ہیں اس ملامتیہ فرقے کے لوگوں کا حال شرف کی فضیلت رکھتا ہے اور عزت معاب ہے یہ فرقہ سنت نبوی کا متبع اور اخبار و آثار کا پابند ہے اور ان میں اخلاص و صدق موجود ہے یہ ملامتی حضرات ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جائے کہ یہ شریعت سے بیگانہ ہیں کلندریہ سے ایک ایسے گروہ کی طرف اشارہ ہے جن کے دلوں پر خوش دلی اور تیسٹ کے نشے نے قبضہ کر لیا ہے یعنی جن کے دلوں پر خوشدلی چھائی ہوئی ہے یہاں تک کہ ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں ان خوشدلی کے نشے نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے آداب مجلس سے بیگانہ بن گئے لوگوں سے ملنے جلنے کے اتوار و آداب کی ان, کی ان کو پروا نہیں انہوں نے آداب مجالست اور اختلاط کی بیڑیوں کو پاؤں سے اتار کر پھینک دیا ہے ہما وقت ترنگ میں رہتے ہیں خوش دلی کے میدان میں پھرنے کی بدولت روزہ نماز سے غافل ہوتے ہیں بس کچھ فرائض ادا کر لیے ہیں ان کو معقولات و مشروبات کے استعمال کی بھی کچھ پروہ نہیں ہے جنہیں شریعت نے جائز کیا ہے اس جوازے شرعی اور رخصت سے بہت ہی کم فائدہ اٹھاتے ہیں قلندروں کے اوصاف اس طبقے میں اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اجازت پر اکتفا کیا ہے یعنی رخصت شرعیہ پر عمل کرتے ہیں لیکن عظیمت کے حقائق کے طلبگار نہیں بنتے یعنی سعی و عمل سے دور ہیں بائیں ہمہ قلندریا طبقے کے افراد مال و دولت جمع کرنے سے بیزار و بے تعلق ہیں اور زیادہ کی ہرس اور آرزو میں گرفتار ہیں لیکن ان کی روش عبادت گزار بند زاہدوں اور عابدوں سے بالکل الگ تھلگ ہے بس وہ اسی مسرت اور خوشدلی کو کافی سمجھتے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ ان کو ہے یعنی حاصل یہ ہے کہ نہ مال و دولت کی پرواہ ہے اور نہ زاہدوں کی طرح زہد و اتقا کی طرف مائل ہیں ارتقاء کی طرف مائل ہیں اسی طبیب خاطر کو وہ اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور انہیں مزید معرفت شناسی کی خواہش نہیں ملامتیوں کے اور کلندروں کے مابین فرق ملامتی تو اپنی عادات و تعات کو چھپاتا ہے اور کلندر اپنی عادتوں کی تخریب میں مصروف رہتا ہے ملامتی جز و احسان کے اصولوں پر کاربند ہے اور اسی میں فضل و برتری سمجھتا ہے لیکن اپنی وجدانی کیفیات اور احوال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے اور اپنی وضع و قطع لباس و حرکات میں عوام کی طرح رہتا ہے محض اس لیے کہ اس کا حال عوام سے پوشیدہ رہے اس کے باوجود وہ درپردہ روحانیت میں اضافہ کا طلبگار رہتا ہے اپنے ایک حال پر قانے نہیں رہتا اور اپنی تمام تر مسائی قرب الہی کے حصول میں صرف کر دیتا ہے یعنی ہر اس بات پر جس سے بندے کو قرب الہی حاصل ہو جو جہد بلیغ کرتا ہے لیکن قلندر کسی صورت کے ساتھ مقید و پابند نہیں ہے. نہ اسے اس امر کی پرواہ ہے کہ کوئی اس کے حال سے واقف ہے یا نا اس کو صرف اپنی خوشدلی سے کام ہے کہ وہی اس کا اصل سرمایہ اور اس کی پونجی ہے صوفی کا طریقہ کار سوفین دونوں سے الگ ہر چیز کو اس کے موقع و محل کے اعتبار سے دیکھتا اور عمل میں لاتا ہے اپنے علم ذریعے اپنے اوقات کی تدبیر کرتا ہے اس کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے خلق کو خلق کے مرتبے پر رکھتا ہے اور امر حق کو اس جگہ پر یعنی خلق کے حکم کا اور عمر حق کا فرق اور دونوں کا مرتبہ اس کی نظر میں ہے جس چیز کو چھپانا چاہے اس کو چھپاتا ہے اور جس کا ظاہر کرنا مناسب ہے اس کو ظاہر کرتا ہے الغرض تمام امور خواہ ان کا تعلق زندگی سے ہو یا معرفت و حق طلبی سے ہر ایک کو حضور عقل صحت توحید کمال معرفت اور آیت غائت و اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے نام کے صوفی ایک گمراہ جماعت نے تو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا ہے ایک گمراہ جماعت نے جو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا ہے خود کو ملامتیہ کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے صوفیوں کا لباس پہن لیا تاکہ ان کو صوفی سمجھا جائے کبھی وہ یہ لباس اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے پہن لیتے ہیں حالانکہ صوفیہ یا صوفیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ان کی خود فریبی ہے وہ اہل اباحت کا راستہ چلتے ہیں اور بزا میں خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قلوب تمام تر اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے بہریاب ہو گئے اور اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا یہی مقصود ہماری کامیابی ہے رسومات شرعیہ کی پابندی کرنا عوام اور کم خردوں کا کام ہے جو تقلید اور اقتدا کی گھاٹی میں پھنسے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے یہی اقوال عن زندقہ اور بے دینی ہیں اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہے وہ زندقہ ہے یہ مبتلائے فریب لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ شریعت نام ہے حق عبودیت کا یعنی حق بندگی شریعت ہے اور جسے حقیقت کہا جاتا ہے وہ یہی حق بندگی ہے اور جو اہل حقیقت بننا چاہتا ہے وہ ضرور حق بندگی میں وابستہ ہوگا اور اس سے اس کے علاوہ کا بھی اس علاوہ بھی کاموں کا مطالبہ کیا جائے گا جو محبت ہے اس کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا جو حقیقت کے درجے تک نہیں پہنچے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی گردنوں کو تکلیفات شرعیہ سے آزاد کر دیا گیا ہے یا ان کی گردنوں سے یہ بوجھ اتار دیا گیا ہے اور ان کے بتون کو تحریف و کجروی سے بھر دیا گیا ہے شیخ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کی اسناد سے اتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد سعید میں لوگوں یعنی مسلمانوں کا مواخذہ وہی سے کیا جاتا تھا اور وہی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اب ہم تمہارے اعمال سے تمہارا مواخذہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے اظہار خیر کا کرے گا اس کو ہم امن دیں گے اور اپنے سے قریب کریں گے اور اس کے باطن سے مواخذہ و محاسبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر اس سے سوائے نیکی کے اور کچھ ظہور میں آیا تو ہم اس کو امان نہیں دیں گے حضرت عمر عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے تہمت اور الزام سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو وہ لوگوں کی بدقمانی پر کسی کو ملامت نہ کرے ایسے شخص کو لوگ ضرور ملامت کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص حدود شرعی میں سستی کر رہا ہے فرض نماز کو چھوڑے ہوئے اور دوسرے فرائض کی ادائیگی سے بھی اغماز و احمال برت رہا ہے تلاوت قرآن مجید اور روزہ و نماز کی حلاوت اور لذت کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتا اور حرام و مقروحات میں مبتلا ہے تو ہم ایسے شخص کو رد کر دیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور ہمارے نزدیک اس کا یہ دعویٰ قابل قبول قبول ہوگا کہ اس کا باطن نیک اور درست ہے شریعت کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے میرے شیخ ضیاء الدین ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کی اسناد کے ساتھ حضرت جنید کا یہ قول بیان کیا ہے کہ وہ ایک شخص سے معرفت کا تذکرہ فرما رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ اہل تقویٰ اور عارف باللہ تو زہد و تقوہ کو ترک کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں یہ سن کر حضرت جنید رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ قول اس گروہ اور جماعت کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک اعمال بجا لانے کی پابندی سے آزاد ہیں اور میرے نزدیک یہ ایک بڑی بلا ہے جو شخص چوری اور زنا کرے وہ ایسے شخص سے بہتر ہے جو ایسا کہتا ہے کہ اس میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ عارف ب نے یہ اعمال اللہ ہی سے حاصل کیے ہیں اس سے یہ اعمال اس کو ملے ہیں اور انہیں اعمال کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اگر میں ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں تب بھی میں اعمال حسن سے ایک ذرہ کم نہیں کروں سب اس کے کہ کوئی رکاوٹ ان کی ادائیگی میں پیدا ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ یہی اعمال میری معرفت کے مولد اور میرے حال کے لیے باعث تقویت ہیں عقیدہ حلول انہی گمراہوں میں سے ایک جماعت وہ ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ان میں حلول کرتا ہے یہ حلول ہر ایک جسم میں نہیں ہوتا بلکہ وہ جن جسموں کو پسند فرماتا ہے ان میں حلول کرتا ہے اصل یہ ہے کہ یہ عقیدہ عیسائیوں کے لاہوت و ناسوت کے نظریے سے ماخوذ ہے یعنی ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت چیزوں پر نظر کرنا مباح سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ اشارے ان کو بعض صوفیہ کے ان کلمات سے ملے ہیں جو ان کی زبان سے غلبے کی صورت میں نکل گئے ہیں جیسے منصور حلاج کا ان الحق کہنا یا جس طرح ابو یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سبحانی سے ظاہر ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ ابو یزید رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سبحانی یا آزم شانی ایسے کلمات اپنی ذات کے بارے میں نکلے ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کا کوئی قول نقل کیا ہو ایسا ہی حلاج کے قول کے بارے میں قیاس کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی بطور بطور قول یہ بات کہی ہوگی اللہ تعالی حلول سے پاک ہے اگر ہم کو یہ یقین ہوتا کہ حلاج نے یہ قول از روح حلول یعنی ہمروحی بیان کیا ہے تو ہم منصور حلاج کو بھی رد کر دیتے بالکل اس طرح جیسے ہم نے اس فرقے کی تردید کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک روشن شریعت لائے ہیں اس شریعت اعضاء نے تمام نشیب و فراز ختم کر دیے اور سب کو مستقیم کر دیا ہماری عقول نے ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے جن سے اللہ تعالی کا متصف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ کوئی شے اس میں حلول کرے یا وہ کسی چیز میں حلول کرے البتہ یہ ممکن ہے کہ ان فریب میں آئے ہوئے لوگوں میں سے جو قطعی طور پر گمراہ ہیں کسی ایک شخص کو قدرتی طور پر فطانت اور ذکاوت حاصل ہو اور اس نے باطنی طور پر ایسے کلمات اپنے دل میں گھڑ لیے ہوں اور اور ان ان کو کو خدا کی طرف منسوب کر دیا ہو اور ان کو خدای کلمات کا نام دے کر یہ کہہ دیا ہو کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا اور میں نے خدا سے وہی کہا اس صورت میں یا تو یہ شخص اپنے نفس اور اس کی باتوں سے ناواقف ہے یا اپنے پروردگار کے مکالمے کی کیفیت اور نوعیت محادثہ سے آگاہ نہیں کہ یہ, یہ صورت ہے کہ وہ اپنے اپنی ان باتوں کے باطل ہونے کا علم رکھتا ہے لیکن اس کی نفسانی خواہشات اس کو خطا کر کے اس دعوے پر مائل و مجبور کرتی ہے یا وہ اس وہم میں گرفتار ہے کہ وہ اس معاملے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ سب ضلالت کی باتیں ہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کے اظہار کی جرت کیوں ہوئی اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے بعض اہل حقیقت سے ایسے کلمات سنے ہیں جو ان پر ان کی ظاہری اور باطنی معاملات کے طویل ہو جانے کے بعد وارد ہوئے ہیں لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ اہل حقیقت اپنے طبقے کے اصول کے مطابق زہد و تقویٰ کی ہر طرح پابند رہے ہیں اور ان کے زہد و تقویٰ میں قصور کا گمان نہیں کیا جا سکتا اس زیائے باطن کے باعث ان کے بتون میں ایک شکل حاصل کر لی ہے ایک کر لی کہ وہ تمام کے تمام قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں یعنی القائے ربانی سے قلوب مشرف ہوتے ہیں اور وہ اس علقائے الہی کا اظہار کلام کی صورت میں کرتے ہیں لیکن ان کا یہ کلام تمام تر قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے ان اصحاب سے یہ خطاب اس حال میں ہوتا ہے کہ ان کے قلوب کلیتاً مستغرق بحق ہوتے ہیں لیکن یہ کلام نہیں ہے جس کو وہ سنتے ہیں بلکہ اس کی مثال ایک بات حدیث کی ہے جو نفس میں پیدا ہوا اور فکر نے اس کو پا لیا لیکن یہ کسی حال میں بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتے اور یہ ان کے علم کے مطابق ہوتے ہیں یہ کلام دراصل ان کے اسرار و بتون کی ایک ایک مناجات ہے اس کلام یعنی الہامات اور القا سے وہ اپنے نفوس کے لیے, مقام بندگی اپنے مولا کے لیے کو مزید ثابت کرتے ہیں یعنی ان الہامات سے وہ مقام بندگی میں اضافہ اور باری تعالی کی ربوبیت کا مزید عرفان حاصل کرتے ہیں اس طرح جو کچھ اس مقام پر آز اضراحِ الہام و القان کو حاصل ہوتا ہے اس کی نسبت تو وہ اپنے نفس اور اپنے مالک کی طرف کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس پر اس طرح الہام یا القا فرمایا لیکن بائیں ہمہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک علم حادث ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بتون میں پیدا کر دیا ہے اس راہ میں جو لوگ صحیح النفس اور صحیح الفہم ہیں وہ ان تمام باتوں کو جو ان کے نفوس بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں یہاں تک کہ ان کا میدان باطن ہوائے نفسانی یعنی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اور پھر ان کے باطن میں ایک چیز الہام کرتی ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ایک حادث کی نسبت محدت پیدا کرنے والا کی طرف ہوتی ہے ایسی نسبت نہیں جو کلام کو متکلم کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ وہ کجروی اور تحریف سے محفوظ رہیں ملامتیوں میں ایک گروہ جبریہ کا ہے انہی لوگوں میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو میں خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ توحید کے ذخار سمندروں میں غرق ہیں لیکن ان کو اس حالت میں ثبات و قرار نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نفس صدور فعل پر بال ارادہ قادر نہیں ہے بلکہ وہ مجبور محض ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عقل و ارادے کے مقابلے میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسانی افعال اور گناہوں کے صدور میں وہ خود کو بے بس سمجھ کر ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں یعنی معاصی ان سے سرزد ہوتے ہیں سسروی اور آرام و غفلت کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی نے دین و ملت کے جو حدود قائم کیے ہیں ان سے نکل آتے ہیں اور اس منزل پر وہ احکام شرعی اور حلال کی پابندی ترک کر دیتے ہیں کسی نے حضرت سحل رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کہتا تھا کہ میں تو ایک دروازے کی مانند ہوں جب تک مجھے کوئی جنبش نہیں دیتا میں جنبش نہیں کرتا اس کا یہ قول سن کر حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول دو ہی شخصوں کا ہو سکتا ہے یا تو صدیق کا یا زندیق کا اگر یہ قول کسی صدیق کا ہے تو اس قول میں اشارہ اس امر کی طرف ہوگا کہ اشیاء کا قوام اللہ تعالی کے ساتھ ہے لیکن وہ صدیق کا ہے تو اس کے اس قول میں اشارہ اس امر کی طرف ہوگا کہ اشیاء کا قوام اللہ تعالی کے ساتھ ہے لیکن وہ صدیق شریعت کے اصول کا اور عبودیت کے تمام حقوق ادا کرتا ہوگا اس وقت وہ یہ کہے گا کہ تمام اشیاء کا دار و مدار اللہ تعالی پر ہے اور یہ بات کہہ کر تمام ذمہ داریاں خدا کے حوالے کر دیتا ہے خود ان ذمہ داریوں سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے نفس سے ان کا تعلق نہیں رکھتا اپنے نفس سے تمام اعمال کو ساخت کر دیتا ہے اور دین کے دائرے اور اس کے رسوم سے الگ ہو جاتا ہے یعنی خود کو کسی بات کا مکلف ہی نہیں سمجھتا پس جو شخص حلال و حرام اور شرعی حدود اور اس کے احکام کا متعقد ہے تو جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اس امر کا قائل ہے کہ اس گناہ پر توبہ کرتا جائے کرنا چاہیے پس وہ توبہ کرتا ہے تو ایسا شخص صحیح مسلمان ہے خواہ ادائے احکام میں سے اس سے سستی اور غفلت ظاہر ہوتی ہے اور خواہشات نفسانی کی تحریک سے دنیا کے سفر کرتا ہو لذتوں سے خوب لطف اندوز ہوتا ہو یا وہ کسی ایسے شیخ کی خدمت میں باریاب نہ ہوا ہو جو اس کو ادب سکھائے اور جو ایوب اس کی ذات میں ہیں ان سے اس کو آگاہ کر دے یعنی کسی شیخ کا دامن ابھی تک اس نے نہ پکڑا ہو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے